نین انت شبحا اللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کا درس ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج کے درس میں اس صورت کی تکمیل ہوگی اس درس کے اختتام پر ہم ڈاکٹر اصرار احمد صاحب کا ایک مختصر کلپ سماعت کریں گے جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں بحری نہ فراتن وہی ہے اللہ جس نے دو دریاؤں کو ملایا یہ اس کا ایک طرف پانی خوشگزار ہے اور دوسرا اس کا ایک, ایک طرف اس کا پانی خوشگزار اور شین یعنی میٹھا ہے وہ ہادہ اجاج اور یہ دوسرا ہے جو تلخ بھی ہے اور کڑوا بھی ہے یعنی اس کا ذائقہ بھی تھوڑا سا بدمزہ ہے اور تلخ بھی ہے یہ دنیا میں کئی مواقع پر ایسا ہے پاکستان میں بھی اٹک کے علاقے میں اسی طرح بحرین میں اسی طرح گجرات انڈیا میں اسی طرح کیپ ٹاؤن میں دنیا کے اور علاقوں میں بھی ساتھ ساتھ دو دریا بہ رہے ہیں سمندر بہ رہے ہیں اور دونوں کی بالکل خصوصیات ڈفرنٹ ہے اگر آپ ایک کشتی میں ہوں تو آپ کو رائٹ لائب بالکل ان کا رنگ بھی الگ نظر آئے گا اور دونوں کا اگر آپ ٹیسٹ کریں تو وہ ٹیسٹ بالکل ڈفرنٹ ہے یہ وہی الفاظ سورہ رحمان میں ہیں مرج البری الدقان بئی نہ بر ذخیان اور اللہ نے ایک بھی ذکر آگے آ رہا ہے البتاب جو میٹھا ہے وہ بھی فائدہ مند ہے جو کھاری یا کڑوا ہے وہ بھی فائدہ مند ہے سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ مچھلیاں بھی آتا کرے سب کچھ اور وہ کھاری پانی میں سڑتا نہیں ہے کچھ کتنی جانور سمندروں میں ہلاک ہو رہے مر رہے ہیں یہ سمندروں میں بو اور سڑان نہیں آتی یہ اس کھارے پانی کی حکمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسارا کرا دیتا ہے تو کھارا ہو یا میٹھا ہو دونوں میں اللہ سبحانہ و نے مخلوق کے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں وجہ اعلیٰ بینا زخن اور ہم نے اور اس اللہ سبحانہ اور نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ رکھ دیا وحجرم محجورا اور ایک مضبوط آر بنا دی ہے کہ ایک طرف کا پانی دوسری طرف غالب نہیں آ سکتا اسی طرح بعض لوگ جن کو سمندروں کے سفر کا زیادہ تجربہ ہے وہ بتاتے بھی ہیں لکھا بھی ہے کتابوں میں تفاصی تک میں لکھا ہے سمندر کے بالکل بیچو بیچ پتا ہوتا ہے کشتی والوں کو جہاز والوں کو یا نیوی والوں کو فورسز والوں کو اس جگہ سے میٹھا پانی ملے گا وہاں سے جا کے لیا جاتا ہے پانی بالکل سمندر کے بیچو بیچ اللہ کی شان ہے ایک طرح پورا سمندر کھارا اور درمیان میں ایک مقام آ رہا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و میٹھا پانی اس کے عطا فرما رہے اور ان دونوں پانیوں کی صفات الگ الگ ہیں مگر ایک آڑ اللہ سبحانہ و نے رکھی ہوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا محمدی خلق من الما بشرا چلیے جناب گھروں کی باتیں ہو رہی تھی اب سسرال کی بات بھی آ رہی سنیے سسرال کی بات بھی آ رہی ہے قرآن حکیم میں ہم لوگ تو اگنور کرتے ہیں نا پوچھے اللہ کے علام سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِن الْمَائِ بَشَرًا اور اللہ جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو پھر بنائے اس کے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے ایک اپنے حقیقی رشتے ہیں اور ایک سسرالی رشتے ہیں اور جب رشتے طے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دو بول سے دو تو ہلال ہو جاتے ہیں دو بول کہنے سے دو حلال ہو جاتے ہیں اور کئی ایک حرام ہو جاتے ہیں کیا مطلب ایک مرد عورت کا نکاح ہوا دونوں حلال ہو گئے اب بہو کا نکاح سسر سے حرام داماد کا نکاح سانس سے حرام یہ باتیں پہلے بھی آئی اب یہ رشتے بن رہے ہیں ان رشتوں میں تقدس بھی آئے گا ادب بھی آئے گا احترام بھی آئے گا فرائض بھی آئیں گے حقوق بھی آئیں گے اللہ اور بڑے چھوٹے کا ادب اور شفقت کی بات بھی آئے گی اللہ اپنے کلام میں ذکر کر رہے ہیں. کسی بات کا اللہ کے کلام میں آنا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی نصبی نہ رشتوں کی اہمیت بھی اور سسرالی رشتوں کی اہمیت بھی بتائی گئی ایک صاحب ہیں ہمارے بڑے بزرگ ساتھی ہیں ان کی چار بیٹی ہیں چار بیٹیاں اللّہ تعالیٰ نے دی سب شادی شدہ ہو گئی کیا تعارف کرا دیں بھائی کتنی اولاد ہے بھائی اللہ نے چار بیٹیاں دی چار بیٹے دی کیا مطلب ہے دمادی تو بیٹا ہی ہوتا ہے کوئی سمجھے تو نا تو بہو کو بھی بیٹی سمجھنا چاہیے ہماری بیٹی جاری کسی کے گھر میں چاہتے ہیں رانی بن کر رہے ہیں اور دوسری کی بیٹی کو لے کر آئے تو کیا نوکرانی بن کر رہے ہیں تخرہ کچھ تو خدا کا خوف کرے تمہاری بیٹی کہیں گئی تو کسی کی بیٹی ہی تو لے کر آئے ہو نا یہ ہے جو دین کی تعلیم ہے دین توجہ دلاتا ہے ان باتوں پر چلیں محم الخلا ق امین الما بشار ابھی مجھے ذرا سی مسکراہٹ پتہ کیوں آئی اللہ مجھے بھی مسکراہٹ آپ کو میں دعا دیتا تو آپ مجھے بھی دعا دیا کریں وہ پرچیاں آتی ہیں جی ہم یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں وہ بھی بتائیں وہ بھی بتائیں ہر ایک چارہ ہمارا بتائیں بھائی جس جس کا آئے گا سب کا بتائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ دل بڑا رکھیں ہم حقوق دینے والے بنیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے شکایتیں کم کریں شکایتیں چھوڑ دیں یوسف علیہ السلام نے شکایت کی کوئی بات کی تھی میرے رب نے مجھ پر احسان کے یہ احسان کے یہ احسان کے اللہ وقت پر بی پازیٹو خیر تو یہاں سسرال کا بھی ذکر آ گیا آج وہ خلا خلق من الما بشارہ اور اللہ جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے فج اعلی نس فج نسم و سہرا پھر بنائے اس کے نصبی رشتے اور سسرالی بھی وہ خان کا قدیر اور آپ کا رب قدرت والا ہے بھیا ابدون امدور اللہ مالا یز الرحم اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچائے نہ نقصان وہ قیا ن القافرب ہی اور کافر اپنے رب کے خلاف خوش پناہی کرنے والا ہے یعنی باغیوں سرکشوں کا ساتھ دینے والا ہے مماح کا میں اس پر تم سے کوئی اجہر نہیں مانگتا اللہ منشا تقی اللہ سبیلا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک راستہ اختیار کر لے وہ تو لا لامون اور اس ہمیشہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں آئے گی وہ سب ہم اور اس کی تاریخ کے ساتھ تصویر بیان کرو وہ کفا بھی خبیر تمہارا رب جو ہے وہ بندوں کے گناوں کے خوب خبر رکھنے کے لیے کافی ہے اللہ خلقاتی ولا سد ائیاں وہ اللہ کے جس نے آسمانوں کو زمین کو بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں عرش پر قرار پکڑا یعنی اپنی شان کے مطابق. الرحمن ہے کسی بھی خبر رکھنے والے سے لو. یعنی جو بھی وہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو کون امرحمان تو وہ کہتے رحمان کیا ہے وہ سمجھتے کوئی اور بات ہو رہی. نہیں بھائی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ابھی طور رحمان اللہ کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر پکارو ايم ما تدعوا فله الاسماء الحسنى جس نام سے پکارو تمام اچھے نام کس کے لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالى کے لیے سب اللہ ہی کے نام ہیں یہ نہیں کہ معذ اللہ اللہ کوئی الگ ہے رحمان کوئی الگ ہے مشرکین کو یہ بات ذرا عجیب لگ رہی تھی کہہ رہے ہیں قول و ما رحمان کہتے وہ رحمان کیا ہے انس جود ما تامرون و زادهم نفورا کہ تم جسے سجدہ کرنے کو کہو اسے سجدہ کریں اور اس بات سے ان کے بدک میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا یہ ہے ان مشکین کا طرز عمل یہ آئے سجدہ ہے سجدہ ادا کر لیجیے مخلوق oh, سورہ فرقان کا ادلہ رکھو شروع کر رہے ہیں اور اس مقام پر بڑی پیاری صفات بھی رحمان کے بندوں کی آیا چاہتی ہیں تبارک اللہ جعلہ فی سمائی بروجہ بڑی برکت والے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے مراب ستارے و جعلہ فیہا سراجا و منیرا اور اس میں بنایا سورج اور روشن چان وہو هو اللہ جعل اللیل والنہار خلفت لمن اراد ان یذکر او اراد شکور اور وہ اللہ ہے جس میں رات دن کو ایک دوسرے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہر اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے دن رات کے نظام میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان نعمتوں پر جو غور و فکر کرے گا وہ نصیحت کا سامان ہے اس کے لیے اور جو غور و فکر کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا تو ان نعمتوں میں غور و فکر کی دعوت ہمیں بار بار دی گئی ہے اب جو بیان ہے یہ جو قرآن حکیم کا منتخب نصاب استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کئی مرتبہ تعارف بھی آیا دین کا ایک بڑا جامع انقلابی تصور بھی سامنے آتا ہے اس کے مطالعے کے نتیجے میں دینی ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد جو ہوتی ہیں ان کی وضاحت ہو جاتی ہے اور ان کو ادا کرنے کا ایک جذبہ اور ایک عملی شکل بھی سامنے آتی ہے اس منتخب نصاب میں یہ درس بھی شامل ہے جو اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں رحمان کے بندے کہا وہ عباد اور یہ کیپشن پیارا ہے رحمان کے بندے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے وہ اپنے بندوں میں بھی رحمت کا آکس چاہتا ہے کرو مہربانی تم اہلے زمین پر خدا مہرباں ہوگا بری پر اصل میں تو یہ شیر ایک حدیث شریف کی ترجمانی ہے من الارض، يرحمك من تم زمین والوں پر, رحم کرو، آسمان تم پر رحم کرے گا یہ رحمت کا عقص اور پرتو، اللہ بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے تو بڑا پیارا عنوان، وعباد رحمان کے بندے یہاں کل دس صفات آئیں گی پہلے پانچ پھر بعد میں پانچ دس صفات رحمان کے محبوب بندوں کی ایک بندے مومن کی شخصیت کی تعمیر اس کی تکمیل جو جیے گا اس کے جو فنیشنگ ٹچز ہیں وہ اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں ایک ہم نے مطالعہ کیا وہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے بنیادی صفات تھیں اسٹرکچر کیسے قائم ہوگا اب فنشنگ ٹچز جو ہے بندہ مومن کی شخصیت کے اس مقام پر آ رہے ہیں وَعِباد يمشون على الارض رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں بندے ہیں نا بندوں کی طرح چلتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں تکبر نہیں آتا آدی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں اور نرمی کا روی اختیار کرتے ہیں، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی سینہ تان کر نہیں چلتے پہلی بات دوسری بات وہی نا خوات محم الجہ قوال اور جب نادان لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام اس کا ایک مفہوم السلام علیکم کہہ کے چلے جاتے ہیں کیوں ایمان والوں کے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ اور دوسری بات ہے وہ الجھتے نہیں ہیں بڑا پیارا شعر ہے مفتی تقریب صاحب اور دیگر بزرگ بھی سناتے شاید اکبر کا ہے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی نہیں اہم سوال ہو عقیدہ عمل نجاز سے متعلق کوئی ایشو نہیں فضولیات کے اندر پڑنا فضول بحثے کرنا ایمان والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نمبر 2 نادان لوگ الجھتے ہیں تو وہ سلامتی کا رویہ اختیار کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں نمبر 3 والذین یبیتون لربہم سجدًا وقیامًا اور وہ جو اپنے رب کی حضور آتے بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ اکبر سورہ مومنون میں تو اس فرض نماز کا بھی ذکر تھا یہاں رات کی نماز کا ذکر آ رہا ہے فنشنگ ٹچز والی بات اب تو ماشاءاللہ دو تین ہی رات یہیں اللہ کا شکر جی اور پھر تو آخری عشرہ آیا جاتا ہے گھڑیاں آگے بھی کر دیجیے گا پھر انشاءاللہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشراک حدیث عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا پوری پوری رات قیام فرماتے اور کمر کس لیا کرتے تھے پوری پوری رات قیام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام بیدار کراتے ہاں ہم اتنا تو اہتمام کریں گے کہ گھروں کو بھی چلے جائیں فارغ ہو کر ہلکا پھلکا سا فریش ہو کر پھر کچھ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں سحری کا بھی اہتمام ہو لیکن آخری عشرے کے لیے ہم بھی قریب قریب ایسا ہی معاملہ رکھیں کہ ہماری پوری رات جو ہے وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور بسر ہو اور اللہ آئندہ زندگی بھی اس کا کوئی عکس ہمیں زندگیوں میں آتا فرمائے اور سورہ بنی اسرائیل میں مقامی محمود حضور کو کا کا بیان تحجت کے ساتھ ذکر اس کا آیا تھا جہنم اور وہ دعا کرتے کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے دور کر دے انداب بے شک اس کا آداب تو چمٹ جانے والا ہے اللہ اکبر یہ ایمان والوں کی شان دن میں کتنا پیارا رویہ تکبر نہیں کرتے اور نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں رات کا کتنا پیارا معاملہ اللہ کی حضور رات بسر ہو رہی اس سب کے بعد بھی اپنی نیکی اور عبادت پر تکبر نہیں ہے آجزی ہے اور جہنم سے بچنے کی دعا ہو رہی خوف ہے اس کا اللہ اکبر ان ساعت مستقر و مقام بشر کو ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی تھوڑی دیر کوئی رہے تب بھی بہت بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے تھوڑی دیر سنیے گا حدیث کا ایک حصہ ابھی اور ایک حصہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے صحیح مسلم شریف کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا قیامت کے دن جس نے دنیا میں خوب عیاشیاں راحتیں آسانیاں مزے مزے کیے لیکن سرکش تھا نا تھا اللہ حکم دے گا فرشتے کو اس کو لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ ون سنگل ڈپ ایک غوطہ دے کر نکال لاؤ مسلم شریف کی روایت بندہ حاضر ہوگا اللہ پوچھے گا دنیا میں راحت دیکھی کبھی آسانی دیکھی کبھی کو مزے اڑائے کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی مزہ نہیں کیا کبھی کوئی راحت میں نے نہیں دیکھی یہ ہے جہنم کا ایک غوطہ اب جو پڑا رہے گا اس کا عالم کیا ہوگا استغفراللہ اللہم اجھرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم يسلفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالک قضاما اور کے جب وہ خرش کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کا معاملہ بلکہ اس کے درمیان کی روش کو اختیار کرتے ہیں ایسی بنی بھی ہم نے پڑھی تھی دی ہدایات میں میانہ روی نہ اتنا ہاتھ کھلا ہو جائے کہ سارے خرچ کر دیا اور اب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیرا رہے ہیں نہ اتنی کنجوس ہو جائے کہ اپنے جائز حاجات پر بھی خرچ کرنے کا اہتمام نہیں ہو رہا میانہ روی اختیار کرنا درمیانی روش کو اختیار کرنا دولت حلال سے تو اللہ کی نعمت ہے ضائع کرنے کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے جواب اس کا بھی دینا ہے مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کے اس سوالات ہیں قیامت کے دن کے تمل تُس النا یوم عید یعنی تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور قیامت کے دن سوال ہوگا یہ پانچ صفات رحمان کے بندوں کی نمبر ایک کے ساری تکبر و شیطان کا طرز عمل ہے نمبر دو نادانوں سے الجھتے نہیں اپنے اوقات کی حفاظت کرتے اور خصوصی ایک اور نقطۂ دعوت دین کا کام کرنا ہو تو بحث مباحثے میں جھگڑوں میں نہیں پڑتے سلامتی کی روش اختیار کرتے تاکہ آئندہ بھی دعوت دین کا کام کرنے کا موقع باقی رہے نمبر تین راتیں اللہ کے حضور سجد اور قیام کرتے ہوئے نمبر چار جہنم کے عذاب کا خوف ہے اور دعا کرتے ہیں اس سے بچنے کی نمبر پانچ معاملات میں میانا روی کی روش اختیار کرتے ہیں درمیان میں تین بڑے گناہوں کا ذکر آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک حکمت مفسرین بیان فرمائی میں ارس کرتا ہوں ابھی صفات صفات کا بیان ہوا آگے مزید پانچ صفات کا ذکر آئے گا انشاء اللہ تعالی البتہ درمیان میں تین بڑے گناہوں کا بیان جو ارب میں بڑے معروف تھے و لدینہ یہ دونوں آ کر اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے نمبر دو ملا اللہ بالحق اور جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا اسے قتل نہیں کرتے سوائے حق کے بنی اسرائیل میں بات آ گئی تھی حق کے ساتھ قتل کیا ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے قاتل کا قتل کیا جانا ضانی اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جانا اینڈ سو so یہ اجازت ولا یژنوم اور وہ نہیں کرتے یہ تین بڑے گناہ عرب میں معروف تھے شرک قتل ناحک اور زنا بیان کیا ہو رہا ہے رحمان کے محبوب بندوں کی صفات تو گناہوں کا ذکر کیسے آ گیا تو سنیے گا رحمان کے بندے جہاں عمدہ صفات کو اختیار کرتے ہیں وہیں اللہ تعالی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی منع کردہ باتوں سے بچتے بھی ہیں یہ پورا پیکج اچھا اولن یہ ساری صفات نوٹ کر لیں قرآن میں جہاں جہاں نیک صفات آئی اولن یہ صحابہ کرام کی انہی کے دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو صحابہ کی عظمت کیسے سامنے آ رہی نہ صرف یہ کہ یہ رحمان کے بندوں کی محبوب صفات ان میں موجود ہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اس معاشرے میں جو اتنے گناہ عام ہیں یہ ان سے بچنے والے بھی ہیں صحابہ کی عظمت کا بیان بھی آ رہا ہے اور عباد عبادت رحمان کی صفات کا پیکج بھی مکمل ہو رہا ہے کرنے والے کام بھی کرنے نہ کرنے والے کاموں سے بچنا بھی ہے ہمارے ہاں فضائل کا بیان تو بہت ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ شوق پیدا ہو اعمال کرنے کا بالکل صحیح ہے نیک اعمال کی فضیلت عجر و ثواب بیان ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے لیکن جہاں کرنے والے کاموں کے فضائل بیان ہو سنیے گا وہیں گناہوں سے بچنے کی فضیلت بھی تو بیان ہونی چاہیے تقوی کیا ہے گناہوں سے بچنا پورا قرآن بھرا ہوا ہے توجہ کم ہے اس پر حضور علیہ السلام کی حدیث سے جامع ترمیزی میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے جو اللہ تعالی کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ تعالی کے ہاں وہی مقام اور رتبہ ہے جو اس شخص کا ہے جو ہمیشہ رات میں نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو یہ بیان ہوتا ہے ہمارے ہم؟ اس سے کہ گنا سے بچنے پر توجہ نہیں جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا اس کا وہی مقام ہے اللہ کے ہاں جو اس شخص کا مقام ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہے تو گناہوں سے بچنا خود بہت بڑی نیکی ہے تو کانٹراسٹ کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ تین گناہوں سے وہ بچتے ہیں آگے فرمایا یہ وما يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اطاما اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دو ہوگا کون جو یہ گناہ ان میں مبتلا ہوگا بڑی سزا سے دوچار ہوگا یو واف لہ الب یوم قیام روز قیامت اس کے لیے آداب بڑھا دیا جائے گا بعض مفسرین اور احل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اداب برزخ کی طرف اشارہ کر رہی ہے سنیے گا بڑھایا جائے گا ان کے لیے عذاب بھائی کسی چیز کے بڑھانے کا تصور تب ہوتا ہے جب وہ کچھ ہو رہا ہو ولیوم بڑھا دو اس کا مطلب کیا ہے کوئی چیز آن ہے نا کوئی شے تلاوت بھی تو ہو سکتی ہے خیر کی بات سنی جا سکتی کوئی چیز سمجھ گئے میں کوئی کہہ رہا ہوں چلے جی تو آلریڈی وہ آن تھا تو بھائی آواز کو بڑھا دو اگر آف ہوگا تو کیا کہیں گے بڑھا دو آف ہوگا تو کہیں گے کھول دو بھائی آن کرو اس کو اگر ایک چیز چل رہی ہے کوئی ہم تلاوت سن رہے ہیں کوئی اور اچھی بات سن رہے ہیں تو اس کی والیوم بڑھانے کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی آن ہے یہاں سے احلیل نے بیان فرمایا کہ آداب برزخ کی طرف اشارہ بھی ہے کچھ ہو رہا ہوگا پہلے سے وہ بڑھا دیا جائے گا اللہ نابابل قبر حضور کی دعائیں ہیں اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہے قبر کا آزاد کیسے ہوگا تو سادہ جواب ہے کہ کو چاہیے نہیں نہیں تو نہیں چاہیے بھائی کیوں سوال کر رہا ہوں عزاب اللہ نے دینا وہ دے دے گا جس کو دینا ہوگا آپ کا میرا مسئلہ ہے کہ ہم آزاد قبر سے بچیں کیسے دوسرا اچھا عذاب قبر پہلے ہوگا تو بھائی سیدھے ہو جاؤ نا راحت بھی پہلے سے لے لو جنت کی راحت تو ہمیشہ ہمیشہ کی پہلے کی راحت بھی لو نا بی پازیٹو بی پازیٹو جنت کی راحت سے پہلے خبر کی راحت بھی تو ہے لے لو اس کو ڈرو گناہوں سے بچو گناہوں سے اور اللہ عس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی رویش پر آ جاؤ یواف لہن آزاب یوم القیامہ قیامت قیامت بڑھایا جائے گا آزاد بیاخل فی مہانا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ ناؤ و من عذاب القبر اللہ ان ناؤ وبی کا من آزابی جہنم یہ رکو مکمل کریں گے اور چار قد ادا کریں گے اللہ تعالی اللہ من تاب امن توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے عمل کیا نیک فلاد آتیم حسنا بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا یہ بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا اکثرات آط اللہ معرما دے گا ماں فرما دے گا معاف فرما, فرما, فرما دے گا یہاں سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا جی ادھر ہوگا اللہ کہتا ہے سچی توبہ لے کر آؤ تمہاری برائیوں کو مٹا ہی نہیں دوں گا برائیوں کو نیکیوں سے بدل دو مگر توبہ سچی ہو وہ پڑھیں گے سورۃ تحریم میں انشاء اللہ تعالی سچی پکی توبہ بندوں کے ساتھ गड़बड़ کی हो دربی سیدھا کرے معاملہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں کمی رہی وہ ادا کرنے کا معاملہ کریں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف ا جائیں اس توبہ پر کلام ہوگا لیکن اس توبہ کی برکت کیا ہے الا من تاب و آمن وعمل عملا تو سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نہیں فاولائک يبدل الله سيئاتهم حسنات پس یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اللہ عور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ومن من اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک فن یتوب اد اللہ متابر کو رجوع کرتا اللہ کی طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے درمیان میں تین بڑے گناہوں کا ذکر ہونے کے بعد توبہ کا ذکر بھی بڑے پیارے انداز میں آ گیا. اب پھر پانچ صفات کا بیان پہلے پانچ آئے تھی مزید پانچ و اللہ شہدون الزور اور وہ لوگ جو جھوٹی بات پر گواہ نہیں بنتے صرف یہ نہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے جھوٹی بات جھوٹے کام گناہ کے کام باطل کام ان پر شریک نہیں ہوتے جی شہر میں کئی ٹریول کر رہے تھے کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے آگے پیچھے اسکرین لگی ہوئی تھی اور بہت غلط چیزیں چل رہی تھیں بندے کی نکاح بھی نہیں جاتی وہ یا تو اپنی بس کے انتظار میں یا کسی کے اور کے انتظار میں ہے ادھر نکاح کی بھی حفاظت رکھتا ہے کہیں تماشا چل رہا تھا چلو کھڑا کا تھوڑا سا دیکھ لوں کونسرٹ بھی چل رہا تھا ذرا اوپن میں ہو رہا تھا دیکھ لوں نا آگا بھی سے قرار ہے کیا وہرو بال لغی مرو کے رام اور جب وہ کسی بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے ہی شریفانہ اور وقار کے انداز سے گزر جاتے ہیں اللہ اکبر یس دے آر ہیومن بیگس یہ بھی انسان ہے ان کے اندر بھی دل ہیں مگر فضول میں اپنے آپ کو برباد نہیں کرتے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اللہ اکبر کبھی تو جھوٹ بولتے بھی نہیں جھوٹے کاموں جھوٹی محافل جھوٹی مجالس ان میں شرکت بھی نہیں کرتے اور کہیں گزر رہے ہوں دائیں بائیں کو غلط کام ہو بھی گیا یہ ہو رہا ہے اٹریکشن ہے بڑے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں ہاں لوگ کہیں گے بڑا ہی بھولا ہے تو حدیث میں بھی آتا ہے بھولے بھالے لوگ ہی جنت میں جائیں گے ان تعالی سخ مزاج بد کلام حدیث کے الفاظ ہیں یہ نہیں جائیں گے جنت اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار چالاک مکار سمجھنے والے اور مکاریاں کرنے والے نہ نہ نہ جنت میں بھولے بھالے لوگ جائیں گے وہ بلائے جنت کہتے ہیں ان کو بھولے بھالے لوگ اللہ اکبر تو اللہ کرے گی کو کہے بشرطے کے ہمارے طرزمل بھی تو ایسا ہو نمبر 6 اور سات ہو گیا نمبر آٹھ ون لدین ادا دکھ کی ربی آیات اور وہ لوگ جب ان پر اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے کیا مطلب اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں اور توجہ میں یہ بھی ہے ہدایت کی طلب ہدایت کی تڑپ ہو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے پتا چلے میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بن جاؤں اندھے بہرے ہو کر نہیں پھر پڑتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں اچھا اپنی ذات سے آگے بڑھ کر گھلواروں کی بھی فکر کرتے ہیں والذین یقولون اور وہ کہ جو دعا کرتے ہیں اور بنا جینا وزوریات اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما دھر والوں کی فکر بھی کرنی باپ ہے تو جب دے کل قیامت کے دن اولاد کے تعلق سے شوہر ہے تو جواب دے کل بیوی کے تعلق سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بیگم نے چلو بھائی تمہارے لیے ہی میک اپ کیا اپنے آپ کو تیار کیا بیگم بہت اچھی لگیں اللہ کا شکر ہے اور ادھر ہی ہونا چاہیے یہ ساری دونوں کی توجہ دونوں کی توجہ ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے لیکن کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بہت اچھا زیور دلایا بہت اچھا کپڑا پہنایا بہت اچھی لگ رہی لگ رہی ہے بیگم آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دے محبت میں اضافہ فرمائے کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بچوں کو بہت اچھا کپڑا پہنایا اللہ برکت دے بھائی بچے کی بہت اچھے مارکس آ گئے بہت اچھی بات ہے اچھا جی اور اچیومنٹ مل گئی کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے چلی حضور سے پوچھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں تھی پُرت آئنی پھر صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نماز کیا ہے اللہ کی یاد کا ذریعہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ کیا یہ بیوی اللہ کی بندی بن رہی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک باقی چیزیں بجائے ہیں بھلال ذریعے سیخ بیوی بچوں کو کھلانا ثواب ملے گا اس کی نفی نہیں ہو رہی مگر یہ کپڑا لتا کھانا پینا یا سائشے یہ نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک تب آئے گی جب اللہ کی یاد شامل ہو کیا یہ بیوی بی اللہ کی بندی بن رہی ہے کیا یہ مجھے اللہ کی عبادت کی یاد دہانی کا ذریعہ بن رہی اللہ اکبر ہمارے اساتذہ نے کچھ حیات ہیں اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے تو فتح حدیث میں پڑھائیں کیا اللہ اس بیوی بی پر رحمت نازل فرمائے جو صبح اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے نماز کے لیے اور ضرورت پڑتی ہے وہ چہرے پر پانی کے بالٹی نہیں پھینگی بھائی ہاں پانی کے چھینٹے تاکہ اہتمام اور ذرا مناسب انداز اس کو اٹھا لیا جائے خیر. اللہ تعالیٰ اس بیوی پر احمد نازل فرمائے جو اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے اللہ اس شوہر پر احمد نازل فرمائے جو اپنی بیوی کو کھڑا کرتا ہے اس کے لئے. نماز کے لیے اللہ اکبر پر اولاد کیا یہ صدقہ جاریہ بنے گی میرے لیے کیا یہ دین کی دی... دین کی روش پر ہے کہ نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پرول کر رہی کہ نہیں یہ ہے اصل آنکھوں کی ٹھنڈک اب دعا بھی کر رہے ہیں ہمارے بس کی بات تو نہیں. ہدایت کون دے گا جی اللہ کوشش کرنی اور اللہ سے دعا تو گھر والوں کی فکر کرتے ہیں رحمان کے بندے آخری بات اماما اور ہمیں متقین کا امام بناتے اللہ اکبر کیا فکر ہے امام کیا مطلب گھر کا امام تو مرد ہے نا قوام کل اس نے جواب دینا اللہ نیچے والوں کو سیدھا کر دے تاکہ کل ہماری جواب دہی آسان ہو جائے جواب دینا نا کل تو اپنی اولاد گھر والوں کے لیے بھی وضاء اللہ مطین اماما اور ہمیں متقین کا امام بنا دیں آگے فرمایا یہ دس مکمل ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں ملٹی سٹوری ہوں گے ملٹی اسٹوری بینگلورز ہوں صبر کے بدلے اتنی ساری صفات کے بعد کیا بیان صبر رمدان کا مہینہ کیا ہے شہاب صبر کا مہینہ مومن کی پوری زندگی کیا ہے صبر صبر صبر مشقتیں ہیں گناوں سے بچنے میں مشقت احکام پر عمل کرنے میں مشقت دین کے لیے وقت نکالنا مشقت تو ہے دین کے لیے کھڑا ہونا مشقت تو ہے دنیا سے اپنی دنیا کھینچتی ہے دنیا سے روکنا اپنے آپ کو ڈوبنا نہ جاؤں اس کے اندر صبر تو ہے اس سارے صبر پر اللہ کہتا ہے جنت بے لقنفیحہ تحیت و سلامہ اور اس میں ان کے لیے دعائے خیر اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا فرشتوں کا سلام رب العالمین کا بھی سلام خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مستقر کیا عمدہ آرام گاہ ہے اور کیا ہی وہ اچھا ٹھکانا ہے اللہ اکبر یہ جنت کا بیان آیا جہنم کا بیان آیا تھا تھوڑی دیر بھی بہت بری ہمیشہ کے لیے بہت بری جنت کا بیان آیا تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت اچھی ہاں اور ہمیشہ کے لیے بھی بہت اچھی تھوڑی دیر کے لیے کیسے اب وہ حدیث شریف کا دوسرا حصہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کا ایک بندہ پیش ہوگا بہت توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا اس کو اللہ کا بندہ پیش ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا اور یہ تھا کیا تھا فرما بردار تھا اٹا گزار محنت کرنی تھی مشقتیں اٹھائی مصائب آئے سب کو جھیلا برداشت کیا اللہ اللہ فرشتے سے کہے گا اس کو لے کے جاؤ جنت میں غوطہ ایک سنگل ڈپ انو دا جنت جنت میں غوطہ دے کر نکال کے لے آؤ پیش ہوگا فرشتہ اس کو لے کر آئے گا بندے کو اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو انہیں کبھی کوئی تکلیف دیکھی کبھی پریشانی دیکھی کوئی مصیبت تجھ پر آئی کوئی ہارڈ ٹائمس تجھ پر آئے مشقتیں کچھ جھیلنی پڑی کچھ تری مخالفت کبھی ہوئی کہے گا اللہ تیری قسم کوئی تکلیف نہیں آئی اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں آئی کوئی مصیبت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ایک غوطہ جنت کا سب بھلا دے گا اور جب بندہ جنت میں ہمیشہ رہے گا تو کیا عالم ہوگا دارالسلام سلامتی کا دار القرار ہمیشہ رہنے والا, والا گھر خالدیاں فیح ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے ہر سمت مستقر و مقام کیا ہی وہ عمدہ آرام گاہ کیا ہی وہ اچھا ٹھکانا ہے کل اے نبی عالی صنا فرمائیے یہ یا باؤ دکھم ربی لو نہ تم میرے رب کو نہ پکارو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اس نے تو تمہارے سامنے حق بھیجا ہے مہدت دے رکھی نہیں مانتے تو سنو فقط تم پس تم پسند جھٹلا چکے ہوزامہ پس ان قریب اس کی سزا لازمن ہو کر رہے گی وہ جو سات انسان ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ خاص جن کو سایہ فرمائے گا عرش کے سائے میں جگہ دے گا ورجن وہ انسان کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں آتا ہے دھندے کے لیے کاروبار کے لیے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شہر نہیں ہوں مجبوری ہے اور اس کو بھی سمجھ دیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے جب کہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جدوجہد اس جہاد کے ساتھ مولت ہو جانا ہے جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبورن ہو بالمکرہ مکرا کیا کرے مجبوری اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجیز اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوج ساتھ سے پھسل جائیں گے یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شہ ہے اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں کبھی کبھی میرا دل ان لوگوں کے تصور سے کاپ اٹھتا ہے جو کبھی تحریک اسلامی کے اولین صفر میں تھے اور پھر اسی نسبت سے اس سے دور چلے گئے میں خود الحمدللہ لہذا الحمد للہ حدان اللہ کے بعد اب اس دعا کا سہارا لیتا ہوں کہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد باغ حجے تنا بحب لنا ملد ان کا رحمت اور اسی کا مشورہ میں اپنے بہترین دوستوں کو دیتا ہوں ہرگز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے ہم نے خود تلاش کیا ہے ہم نے خود پایا ہے میں تو اللہ ودل بصیرت جانتا ہوں اللہ نے نہ معلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس کو اوپر ڈالا نہ معلوم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے رخ موڑ دیتا ہے کدھر جا رہے ہیں یا ابراہیم الحادہ خوب تھا ہم لادہ ابھرتا ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے شکار کھیل رہے تھے کہیں سے آواز سنائی دی ہے کسی غیبی کی یا ان کی اپنی روح کی کوئی پکار قلب کی گہرائیوں سے نکلی ہے اے ابراہیم کیا اس اسلام کے لیے پیدا کیے گئے تھے کیا اس کا تمہیں حکم ہوا تھا جہاں ابراہیم الحاظہ خلد تھا لہٰذا ابرتا تو اللہ تعالی نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس نے چن لیا ہے فخر کیجیے وہ اجتبا اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو اس کا فضل خدا بندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا اب نفضل ہوں کہاں کا نہ کتنے موڑ زندگی میں آتے ہیں ذرا تھا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا تو نہ معلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچاؤں الحمدللہ للہ نذی ہدا نالا کل شکر کل ہم کل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں عطا ہدایتہ فنوائی مماک اللہ ہدا اللہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اہل جنت کے ترانہ حمد کے طور پر کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو شکر ادا کریں کیونکہ ہدایت جو ہے اس کے بہت سے مراحل ہی ہیں ہدایت ابتدائی بھی ہے ہدایت تکمیلی بھی ہے ہدایت راستے کا دکھا دینا بھی ہے ہدایت راستے کا سمجھا دینا بھی ہے اور ہدایت منزل تک پہنچا دینا بھی ہے اس وقت اترانا حمد ہوگا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نہ پہنچاتا کوئی عجب نہ ہو کوئی فخر نہ ہو کوئی اپنی کسی اللہ نے صلاحیت اگر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس نے پہنچایا ہے اور اس کے بعد بھی رب بنا لاتی کلو بنا بادہ کرنا پچھلے دنوں میں نے خطبات جمعہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا بلام بن باور کے موضوع پر کئی خطمے دیے تھے اور پاکستان کے حالات کو پھر اسی سے مستمبت کیا تھا ایک ایسا شر جسے ہم نے اپنی آیات ادا کر تھی نا ل رفا ہو ولا فن نہ ہوں اخلاد ہم چاہتے تو اسے اور طرف و عطا کرتے اور بلندی عطا کرتے اور آگے کے مراحل کی طرف رہنمائی ہوتی لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف دھستا چلا گیا زمینی خواہش اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے ایک نفزش ڈرتے رہنا چاہیے کانپتے رہنا چاہیے حدیث موجود ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نیکی سے زہد سے تقوی سے عبادت گزاری سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان بس بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس کے بعد تباہی آتی ہے اور جہنم میں پہنچاتی اسی کا اکثر یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے یہ نہ سمجھئے کہ آپ برتر ہیں بہتر ہیں کیا پتہ اس کا انجام کیا ہو اور آپ کا انجام کیا ہو اللہ اس کو ہدایت دے کہیں سے کہیں پہنچا دے اسی حدیظ کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اپنے کفر میں اور معاشیت میں بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بار اس کا فاصلہ رہتا ہے اور پھر زندگی میں انقلاب آ جاتا تو اس انقلاب معقوس سے اللہ میں بچائے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہمارا کمال ہے کوئی ہماری صفات ہیں کوئی ہماری خوبیاں ہیں جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے عطا ہے اس پر شکر ادا کیجئے اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی کوشش کیجئے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجئے اپنے بس میں جو کچھ ہے کر گزریے بن لپ دِی سن و إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار